أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين ان کزل کنج المحسنین ان نََََََََََ من عباد المنین سمہ اغرقن العرین و ان منشی آتی ہی ل ابراہیم عز جا اربہ بےقل بن سلیم ازقال ابی و قومی ماضا تابودون افقن علحتون اللہ تریدون مقصد سورہ صوفات کا عجز المصطفین آجزی ان برگزیدہ مخلوق کی ذکر کی جا رہی ہے جنہیں ہر دور میں اللہ کے ساتھ شریک پہرایا گیا ہے صورت میں فرشتوں کی آجزی بیان کی جا رہی ہے اور ساتھ میں انبیاء علیہ مسلام اللہ کے نیک بندے کہ ان کی آجزی وہ بیان کی جاتی ہے گزشتہ آیات میں فرشتوں کی آجزی بیان کی گئی سات بشارت دی گئی ایمان والوں کو اور ان کے مقابلے میں منکرین منکرین توحید منکرین آخرت ان کے لیے تخویفات ذکر کی گئی تخویف اخروی یہ ابسائد سے ایجزل مستفین پر پیغمبروں کی آجزی وہ بیان کی جا رہی ہے نو پیغمبر وہ ذکر کیے جا رہے ہیں اور ان کی آجزی وہ بیان کی جاتی ہے یہ تمام پیغمبر یہ سلامتی میں اللہ کو محتاج ہیں اور انہیں اللہ نے بچایا ہے یہی وجہ ہے کہ سورت کے آخر میں یہی دعویٰ کہ اس پر سورت کو ختم کیا جائے گا سبحان ربک رب العزت عمون یسفون سلامن عالل مرسلین و الحمد للہ رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر اللہ کی سلامتی ہو سلامتی میں اللہ کو محتاج ہیں اور الوحیت یہ صرف اللہ ہی کے لیے لائق ہے اور کسی کے لیے نہیں تو ان آیات میں زمینی مخلوق کی آجزی وہ بیان کی جا رہی ہے سب سے پہلے جو آدم ثانی ہیں حضرت نو علیہ السلام یہ ان کی آجزی وہ ذکر کی جاتی ہے گزشتہ آیات میں منظرین اور منظرین دونوں کا تذکرہ ہوا تو اب ان آیات میں منظرین ڈرانے والے یعنی پیغمبر اور ان کی قوموں کا تذکرہ بھی مختصر الفاظ میں یہ ذکر کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم کے واقعے میں تھوڑی سی تفصیل ہے ورنہ ہر واقعہ مختصر انداز میں یہ ذکر کیا گیا ہے سب سے پہلے حضرت علیہ السلام جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہے اور صدیوں تک انہیں جھٹلایا گیا ہے زیادہ سے زیادہ بعض کمزور روایات میں یہ بات آتی ہے کہ اسی کے لگ بھگ لوگ ایمان لائے ہیں یعنی سو سے کم اور یہ ساڑھے نو سو سال یہ تبلیغ کا یہ اتنے لوگ ایمان لائے ہیں اور سوریاان کبوت میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا فلب صفی ہم الفسنتن اللہ خمسین عامہ ساڑھے نو سو سال ان میں انہوں نے تبلیغ کی ہے لیکن بالاخر جب قوم ایمان نہیں لانے والی تو ان کی ہلاکت کے لیے یہ اللہ کے دربار میں وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ ان کو ہلاک کر اور ہمیں ان سے نجات دے دے و لقد نادا نَوحٌ اور تحقیق فریاد کی تھی ہم سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اپنی قوم کی ہلاکت کی جس طرح آپ لوگوں نے سورہ مومنون میں پڑھا تھا سورہ انبیاء آیت نمبر چھیتر میں وہاں پہ بھی یہ فریاد ذکر کی گئی تھی سورہ مومنون آیت نمبر چھبیس میں بھی گزرا تھا سورہ قمر میں آ جائے گا پارہ ستائیس میں فدا بہ ان مغلوب فن انہوں نے اپنے رب سے فریاد کی کہ اے اللہ میں کمزور پڑ گیا ہوں فن تو تو میری مدد کر اور سورہ نوح میں بھی ان کی یہ بد یہ آ جائے گی وکال نوح اور رب بلا تدر آل اردم کا فرین دیا تو یہاں پہ بھی قرآن ان کی عاجزی اور یہ فریاد اور رب سے یہ دعا یہ مانگ رہے ہیں اور تحقیق فریاد کی تھی ہمیں پکارا تھا ہمیں نو علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے تو ہم نے ان کی فریاد قبول کی عجب نہ ہو تو ہم نے ان کی فریاد قبول کی فلن عمل تو کیا یہ اچھا قبول کرنے والے ہیں ہم ہم کیا اچھا قبول کرنے والے ہیں اور اس میں دعا کی جو دعا کا جو زور ہے اور دعا کی جو قوت ہے تو اس کی جانب اشارہ ہے کہ انسان اللہ سے مانگے اور فریاد کرے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے ونج وَأَهْلَهُ ہوا الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ہم نے انہیں نجات دی اور ان کے تابے داروں کو مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بڑی مصیبت سے وہ بڑی مصیبت کیا تھی کہ پوری دنیا پر یہ عذاب تھا جیسا کہ اکثر مفسرین ان کی یہی رائے ہے کہ پوری دنیا پر یہ عذاب تھا تو اللہ نے انہیں اس بڑے طوفان سے اللہ نے نجات دی کہ انہیں اور ان کے تابے داروں کو یہ اہل کا معنی ہم نے تابے دار کیا وجہ یہ کہ اہل میں یہ ان کی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان وہ بھی شامل ہے لیکن وہ تابے دار نہیں تھے اسی لیے قرآن سورہ حد میں کہتا ہے کہ ان اہلک وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے بلکہ ان نحو عمل ان غیر وہ برے عمل والا ہے تو یہاں پہ اہ سے مراد ان کے تابیدار وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ آل ان بھی یہ اتبا امل ہی یہ آل اور اہل بمانے تابیدار کے کہ پیغمبر کی آل یہ ان کے تابےدار ہیں ان کے دین کے تابے دار ہیں من السودانی ولاجمی ولا عربی خواب و سوڈان سے ہو خواب عرب سے ہو یا عجم سے لیکن پیغمبر کے تابیدار یہ آل محمد میں ہوتے ہیں لوکانہ آلہو اہل قربتی ہی فلیمس عل تعغی ابی لہبی کہ اگر آل سے مراد یہ پیغمبر کے خونی رشتے دار ہوں نسبی رشتے دار ہوں تو نماز پڑھنے والا درود پڑھنے والا ابو لہب پہ بھی درود بھیجے ونج جینا ہوا اہ لہو میں اور ہم نے نجات دی اور ان کے تابے داروں کو اس بڑی مصیبت سے اسی طرح ساڑھے نو سو سال جٹھلایا جانا یہ بہت بڑی مصیبت تھی اور اللہ نے انہیں نجات دلائی و جالنا ضروری یتہ الباقین اور ہم نے بنایا ان کی اولاد کو ہم الباقین انہیں ہی باقی رہنے والے دنیا میں زمین میں اسی لیے جو لوگ وہ بچ گئے تھے تو ان کی نسل وہ دنیا میں نہیں چل پڑی بلکہ دنیا اور نسل انسانی یہ اگل چلی ہے تو حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹوں سے یہ پوری نسل انسانی یہ چلی ہے سام حام اور یافس دیگر لوگ اگر بچے بھی تھے تو ان کی اولاد وہ دنیا میں باقی نہیں رہی اور ان کی نسل وہ دنیا میں باقی نہیں رہی اور ہم ضمیر فصل یہاں پہ اس جملے سے مراد حسر ہے یعنی یہ ان کی اولاد کے علاوہ یہ ان کی اولاد کے علاوہ یہ دنیا میں باقی اور کوئی نہیں رہا وہ جالنا درری توم الباقین اور ہم نے بنایا ان کی اولاد کو ہم الباقین انہیں ہی باقی رہنے والے دنیا میں زمین میں وہ ترک نہ علیہ حفل آخرین اور ہم نے چھوڑا علیہ ہی اسنو علیہ السلام پر فل آخرین بعد کے لوگوں میں یہ ان کا ذکر خیر و ترک نہ علی آخرین دو معانی ہیں یہ ایک معنی وہ ترک نہ علی آخرین اور ہم نے چھوڑا علیہ ہی حضرت نو علیہ السلام پر رفیل آخری بعد کے لوگوں میں ان کا ذکر خیر کہ آج بھی دنیا میں حضرت علیہ السلام کو جو یاد کیا جاتا ہے تو اچھے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کا وہ ذکر وہ اچھے الفاظ کے ساتھ کیا جاتا ہے جس نے بھی دنیا میں حق کے لیے قربانی دی ہوتی ہے تو اللہ ان کی قربانیاں وہ ضائع نہیں کرتا بلکہ ان کا نام وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے یہی وجہ ہے علماء کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ مجموع فتح میں وہ اہل سنت وال جماعت یعنی پیغمبر کی سنت پر چلنے والے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے اور اہل بدعت کے درمیان فرق ذکر کرتے ہیں کہ اہل سنت و الجماعت یمو تو کہ اہل سنت والجماعت وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بھی مرتے ہیں موت سے وہ بھی نہیں بچے ہوئے لیکن دنیا میں ان کا ذکر وہ زندہ رہتا ہے اور اچھے الفاظ کے ساتھ رہتا ہے اہل البد آتی یموں تو وہ یمی <ذِكْرُهُم> تو اور مبتدعین وہ بھی مرتے ہیں لیکن ان کا تذکرہ بھی ان کی موت کے ساتھ ہی دفن ہو جاتا ہے تو ایک مانا وہ ترک نہ علیہ فل آخرین اور ہم نے چھوڑا علیہ اسنو علیہ السلام پر فل آخرین بعد کے لوگوں میں ان کا ذکر خیر کہ آج بھی لوگ انہیں اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں اور دوسرا مانا وہ ترک نہ علیہ فل آخرین سلام علا نو فل اور ہم نے چھوڑی علیہ اسنو علیہ السلام پر فل آخرین بعد کے لوگوں میں وہ بعد کے لوگوں میں اللہ نے ان, ان کے لیے کیا چھوڑا بعد کے لوگ جب بھی حضرت نو علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو وہ یہ جملہ کہتے ہیں سلام ان اعلی نوح فل عالمین کہ سلامتی ہو اللہ کی اعلی نوح نو علیہ السلام پر فل عالمین جہانوں میں یہ آج بھی ہزاروں سال بعد ہم حضرت نو علیہ السلام کا ذکر جب کر رہے ہیں تو ہر لمحہ ہم کہتے ہیں نوح علیہ السلام نوح پر سلامتی ہو اللہ کی تو بعد کے لوگوں میں اللہ نے حضرت نوح کے لیے یہ بات چھوڑی ہے کہ جب بھی دنیا میں ان کا ذکر ہوگا تو لوگ کہیں گے نوح علیہ السلام انسان بھی کہیں گے فرشتے بھی کہیں گے جنات بھی کہیں گے عالمین سے مراد یہ ہیں سلام العلیٰ نو انف العالمین اور یہاں پہ سلام سے مراد رحمت کا سلام ہے اور دعا والا سلام ہے کہ بعد کی امتیں اور بعد کے لوگ تا قیامت حضرت نوح علیہ السلام کے لیے دعائیں اور اللہ سے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے سلام ہر جگہ ایک معنی میں نہیں آتا کہ یہاں پہ اللہ کی مراد یہ ہے کہ نو السلام علیکم جیسے بعض جاہل کہتے ہیں کہ یہ جو مردوں پر اور قبروں پر قبرستان میں مردوں پر جو سلام کیا جاتا ہے تو کیا تم سلام کے معنی جانتے ہو سلام قرآن مجید میں کم از کم آٹھ معانی میں استعمال ہوتا ہے یہ تو بالکل وہ ظاہری معنی ہے اور یہ جگہ جگہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں سلام بمانے ترحیب کے مرحبہ کے خوش آمدید سورہ انعام آیت نمبر چون میں وہ اعزاز اکلدین بیاتنا فقل سلام الکم ایمان والے آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں السلام علیکم کہیں خوش آمدید بخیر رالی سلام بائیکاٹ اور متارکت کے معنوں میں سورہ مریم آیت نمبر سینتالیس ابراہیم نے کہا تھا قال سلام علیک اسی طرح سلام سم القول پوری بات بتلانا جیسے سورہ فرقان آیت نمبر ترسٹھ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا وہ داخ بہ ماہلون کال الام جاہل جب تمہارے ساتھ بات کرے تو جاہل کو پوری بات بتاؤ تاکہ وہ جہالت سے نکل آئے سلام بمانے اجازت طلب کرنا استیزان سورہ نور آیت نمبر ستائیس حتیٰ تستا نسو تسلیم ولاحہ اجازت طلب کرو گھر والوں سے جب کسی گھر میں تم داخل ہو تو وہاں پہ سلام الاستیزان تھا ہم جو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اسے سلام التحیہ کہتے ہیں سلام التہیا یعنی ایک دوسرے کو ہم پیشکش کرتے ہیں ایک دوسرے کو ہم تحفہ دیتے ہیں اور یہ سورہ نور آیت نمبر اکسٹھ میں اور بعض لوگوں نے کی اس آیت میں بھی یہی معنی کیا ہے وہ اضاحی تم بے تحیت فحیو بے اور سورہ نور اکسٹھ میں بھی آتا ہے میں آپ کو کہوں گا السلام علیکم تو بدلے میں آپ مجھے اچھا تحفہ دیں گے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ میں <سلام> اگر آپ کو یہ تحفہ دیتا ہوں السلام علیکم و اللہ تو آپ بدلے میں اس سے مجھے اچھا تحفہ دیتے ہیں اسی طرح سلام دعا اور رحمت کے معنوں میں جیسے یہاں پہ اس صورت میں جو ہر پیغمبر کے حوالے سے آتا ہے سلام العلی ابراہیم سلام العلی نوح اور پھر آخر میں وہ سلام العال تو یہ دعا اور رحمت کے معنوں میں مردوں پر جو سلام ڈالی جاتی ہے تو وہ بھی رحمت اور دعا کے معنوں میں ہے شاول اللہ رحمت اللہ علیہ البلاغ المبین میں وہ کہتے ہیں سلام موتارہ بمانۂ دعا است مردوں پر جو سلام ڈالی جاتی ہے تو وہ دعا کے معنوں میں ہے اس کا یہ مانا نہیں کہ ہم مردوں پر سلام ڈالتے ہیں اور مردے ہمیں جواب دیتے ہیں یہ جہالت ہے اسی طرح سلام یہ بمانے مبارک بات سور یونس آیت نمبر دس میں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں تو وہ جو ایک دوسرے کو سلام کریں گے تو وہ مبارک بات کے معنوں میں کہ مبارک ہو کہ جنت میں آ گئے اسی طرح سلام یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے سورہ حشر آیت نمبر تیئیس میں آ جائے گا کہ السلام المؤمن المحمن تو وہاں پہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے تو بعض لوگوں نے کچڑی بنائی ہے کہ مردوں پر جو سلام کیا جاتا ہے قرآن میں مستقل فن ہے الوجوہ نظائر کہ یہ لفظ یہ کتنے معانی میں آتا ہے اسے وجوہ کہتے ہیں اور ان نظائر کہ یہ واقعہ یہ قرآن میں کہاں کہاں پہ آیا ہے مثلاً حضرت ابراہیم آدم کا واقعہ اور ابلیس کا یہ سات مرتبہ ہے یہ اب کسی کو پہلے بارے میں یہ آدم اور ابلیس کا واقعہ معلوم ہے اور سورہ آراف میں نہیں معلوم سورہ ہجر میں نہیں معلوم سورہ بنی اسرائیل کہف میں نہیں معلوم تو یہ بھی جہالت ہے اسی طرح ایک لفظ کا ہر جگہ ایک معنی کرنا یہ بھی قرآن سے لا علمی اور جہالت کی بڑی دلیل ہے ہدایت قرآن کریم میں سترہ معنی میں آتا ہے اور اسے علما نے چار مراتب میں تقسیم کیا ہے جیسے سورہ فاتحہ میں ہم نے تفصیل کی تھی تو اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں اور اس پر مستقل کتابیں یہ لکھی گئی ہیں سلام العلی نوح فی العالمین سلامتی ہو اللہ کی نو علیہ السلام پر فی العالمین جہانوں میں ان ناقدال نجز المحسنین بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو کیسا بدلا حضرت نوح کو اللہ نے کیسا بدلا دیا محسن تھے کیسا بدلا دیا اللہ نے کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کی انہوں نے دعا مانگی اللہ نے قبول کی ایسا بدلہ اللہ نیکوکاروں کو دیتا ہے دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے یہ اللہ نے انہیں نجات دی ڈوبنے سے بچ گئے یہ اللہ ایسا بدلہ دیتا ہے نیکوکاروں کو ان کی نسل کو اللہ نے دنیا میں باقی چھوڑا تم اگر اپنے نسل کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو محسن بنو اپنے آپ میں احسان کا مادہ پیدا کرو اسی طرح اگر دنیا میں اپنی نیک چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں اچھے الفاظ سے یاد کریں تو محسن بنو حضرت نوح کے نقش قدم پہ چلو لوگ تمہیں دعائیں دیں گے اللہ اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتا ہے ان نہ عبادین بے شک یہ نو وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے ابدیت یہ بہت بلند صفت ہے بہت بڑی صفت ہے ایمان بہت بڑی صفت ہے یہاں پہ قرآن نے یہ تین صفات ذکر کی احسان عبدیت ایمان یہ بہت بڑی صفات ہیں سم اغرق الاخرین اور پھر ہم نے غرق کیا الآخرین دوسروں کو یعنی قوم نوح کو اور ان کی وہ منکر قوم کو اللہ نے غرق کیا اور اللہ نے انہیں تباہ کیا وہ ان منشی آتی <لَإبراحیم> ہی اور بے شک منشی آتی ہی یہ دوسرا واقعہ ہے حضرت ابراہیم کا عز المستفین پہ کہ جیسے حضرت نو وہ اللہ کو محتاج تھے اسی طرح سلامتی میں اور ابراہیم کو بچانے میں بھی وہ بھی اللہ کے محتاج تھے اور واقعے میں جو دیگر فوائد ہیں تو وہ الگ سے ہیں و ان منشی آتی ل اور بے شک یہ اس نو علیہ السلام کے تابے داروں میں اور اس نو علیہ السلام کے گروہ میں سے ل ابراہیم علیہ السلام بھی تھے کہ اس جا ارب بہو بکل سلیم جب وہ آئے اپنے رب کے پاس بیکل بن سلیم اس عیب دل کے ساتھ سلیم جو سلامت دل تھا اور بے عیب دل تھا جس میں کوئی عیب وہ نہیں تھا وہ ہر عیب سے پاک تھا خالص اللہ کی طرف متوجہ تھا شرک سے پاک تھا ریا سے پاک تھا برے اخلاق سے پاک تھا اور یہاں پہ اس بے عیب دل کی ایک علامت قرآن نے یہاں پہ یہ بھی ذکر کی ہے قلب سلیم کی علامت کیا ہے اور وہ یہ کہ اپنے باپ کو اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینا اور اپنے باپ اور قوم کی شرک پہ رد کرنا یہ کلب سلیم ہے تو قرآن نے یہاں پہ وہ کلب سلیم کی وہ نشانیاں وہ بھی ذکر کی ہیں ابراہیم کے اس واقعے میں کلب سلیم کہ جب بھی اللہ نے ان سے قربانی چاہی ابراہیم فوراً اس کے لیے تیار ہوئے ہجرت کا کہا ہجرت کی بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر دو اس کے لیے تیار ہوا یہ سارے وہ قلب سلیم ہے ارجا ارب بہو بے قلب سلیم جب آئے اپنے رب کے پاس بے عیب دل کے ساتھ سلامت دل کے ساتھ یہاں پہ یہ لفظ ان من شی آتی ابراہیم شیعہ شیعہ یاد رکھیں یہ عربی لفظ ہے یہ قرآن مجید میں یہ لفظ جگہ جگہ استعمال ہوا ہے تھوڑی سی وضاحت اس پہ کرتا ہوں جگہ جگہ یہ لفظ یہ استعمال ہوا ہے یہ کبھی مفرت کے طور پہ آیا ہے جیسے شیعہ شی اور کبھی جمع کی صورت میں بھی یہ آیا ہے جیسے مثلا شیعہ اشیا اس ملک میں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر جہالت کا یہ عالم ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ یہ ویسے یہ مثال دے رہا ہوں کہ یہ بزرگ یہ ہمارے وسیلے ہیں تو آپ اگر ان سے پوچھیں گے کہ جناب کیسے وسیلے ہیں کیا دلیل ہے اس پر کہ یہ بزرگ یہ ہمارے وسیلے ہیں تو دلیل میں قرآن کی آیت پیش کریں گے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وب تغو الہل وسیلا ڈھونڈو اللہ کی طرف وسیلہ یعنی قرآن میں جو لفظ وسیلہ ہے اور قرآن نے وسیلہ کو جس معنی میں استعمال کیا ہے تو یہ جاہل اسے اردو پشتو اور ہماری اپنی زبانوں میں استعمال ہونے والا جو لفظ وسیلہ ہے یعنی جو عام طور پہ ہم ذریعہ اور سبب کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے قرآن کا وہ وسیلہ یہ اپنی زبان والا وسیلہ سمجھ لیا ہے یہ جہالت یہ صرف ایک مثال تھی یہ جہالت جہاں ایک جانب جو سنی کہلانے والے سنی ہیں ان میں پائی جاتی ہے تو اس دوسری جانب اس سے بڑھ کر جہالت یہ آپ جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں آپ ان میں پائیں گے اب قرآن میں آیا ہے وہ انشی آتی ابراہیم اور بے شک اس نو السلام کے گروہ میں اور حضرت نو کے تابے داروں میں ابراہیم علیہ السلام بھی تھے ایک شیعہ ذاکر نے کتاب لکھی ہے کتاب کا نام یہاں پہ میں نہیں لیتا کیونکہ اکثر جو لوگ جنہوں نے قرآن تک نہیں پڑھا ہوتا تو وہ قرآن کو چھوڑ کر انہی لوگوں کی کتابوں کے پڑھنے میں لگ جاتے ہیں میں نے ایک گروپ میں ایک کتاب کو صرف ایک حوالے کے لیے ذکر کیا تھا تو بعض لوگوں نے میرے اس شیئرنگ کو یہی سمجھ لیا کہ بس یہ کتاب چونکہ انہوں نے شیئر کی ہے تو اس کتاب کا ہر ہر لفظ اور ہر ہر جملہ یہ ٹھیک ہے تو اسی لیے اب احتیاط کرتے ہیں تو ایک شیعہ ذاکر نے کتاب لکھی ہے اور کتاب کا بالکل اور دو سو ستر صفحات ہیں اس کے اور کتاب کے بالکل ٹائٹل پیج پر بڑے بڑے حروف میں لکھا ہے وہ ان نمنشی آتی اور کتاب کے اندر انہوں نے یہی قرآن مجید کی بعض آیات ذکر کی ہیں جن میں شیعہ کا لفظ آیا ہے اور اہل سنت وال جماعت جو اپنے آپ کو عام طور پہ سنی کہتے ہیں تو انہیں یہ آر دلائی ہے کہ تم لوگ اپنا نام اہل سنت والجماعت جماعت ہنفی شافی مالکی حنبلی یہ نام قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے ہم واحد ایسی جماعت ہیں کہ ہمارا نام جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اب اس جہالت کا بندہ کیا کرے وہ ہمارے استاد محترم وہ ایک سنی اور شیعہ کے درمیان مناظرہ ذکر کرتے ہیں اور یہ جو مناظرہ کرنے والے ہیں یہ مناظرین ان کے درمیان عموماً اسی نوعیت کے مناظرے ہوتے ہیں کہ اب قرآن سکھانا یہ نہ تو امیوں کو عام لوگوں کو نہ شیعوں کے ہاں ہے نہ سنیوں کے ہاں ہے نہ بریلویوں کے ہاں ہے اور نہ دیوبندیوں کے ہاں ہے بس اپنا پیٹ پالنے کے لیے مناظرے ہیں دن رات چندے ہیں کھانا پینا ہے نشست و برخاست ہے اور کئی کئی دن مناظرہ کرنے کے بعد آخر میں پھر ار فریق اعلان کرتا ہے ہم جیت گئی جی اور ایک ڈرامہ بنایا ہوتا ہے تو اس مناظرے میں سنی مولوی نے کہا اس پر رد کرنے کے لیے کہ قرآن میں آتا ہے اور سورہ قصص کی جو بالکل وہ ابتدائی آیت غالباً آیت نمبر چار ہے تو وہ پڑی کہ ان فراون الارض وجعل اور شیعن فرعون نے تکبر کیا تھا اور لوگوں کو شیعہ بنایا تھا یعنی وہ یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ دراصل یہ مذہب یہ فرعون کی ایجاد ہے تو شیعہ ذاکر جب کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں تم غلط تاریخ بتلا رہے ہو بلکہ فرعون سے بہت پہلے شیعہ مذہب کی بنیاد یہ حضرت نو نے رکھی تھی اور ابراہیم بھی اسی گروہ میں سے تھے قرآن کہتا ہے وہ ان نمنشی آتی ہی ل ابراہیم تو جب سنی کی باری آئی تو سنی نے کہا ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ یہ آیا ہے وہ ان منشی آتی ل ابراہیم ذرا اس سے ایک آیت آگے بھی پڑھو ابراہیم پہلے شیعہ تھے لیکن بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی اس جا ارب بہو بیکل سلیم جب وہ سلامت دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور آئے یہ ان کے مناظرے ہوتے ہیں کہ ابھی تھوڑے دنوں بعد آپ آٹھ اور بیس کی بیسیں جو ہے یہ شروع ہو جائیں گی اس ملک میں اور ہر سال اسی طرح یہ ہوتا ہے وہ پنجاب میں ایک زمیندار روزانہ وہ کھیتوں کی طرف جایا کرتا تھا اور راستے میں مولویوں کے ایک دو گروہ جو ہے وہ آپس میں وہ جھگڑ رہے ہوتے تھے اور بحث مباحثے وہ چل رہے ہوتے تھے تو یہ سوچتا تھا کہ یہ تو بس تقریباً ایک دوسرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو زمیندار نے ایک دن کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کئی دنوں سے یہ کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں تو اسے کسی نے کہا کہ یہ لوگ تراوی میں بحث کر رہے ہیں تراوی میں کہ ایک گروہ کیندہ ہے اٹھ تے دوسرا گروہ کیندہ ہے وی ہند کو اور پنجابی میں وی بیس کو کہتے ہیں تو زمیندار نے کہا کہ اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے اور یہ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں تم لوگ خود کہہ رہے ہو بحث کس میں تو انہوں نے کہا تراوی میں تو اس نے کہا جب لفظ میں خود یہ موجود ہے کہ وی ہیں بیس ہے تو جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے یہ ان کے مناظرے ہوتے ہیں یہ اس ملک کا حال ہے دنیا بھر میں آپ کو یہ نمونے یہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے جو نمونے یہاں پہ ہمارے اس ملک میں ہیں اور پھر بالخصوص پنجاب تو اس حوالے سے نہایت زرخیز ہے نبوت کے دعویدار بھی یہیں پہ پیدا ہوتے ہیں پیروں اور قبروں کی عبادت بھی یہیں پہ ہوتی ہے ایسا نہیں کہ ہمارے ہاں نہیں لیکن وہاں پہ یہ تھوک کے حساب سے ہے انبیاء علیہ السلام کی عصمت کے منکر صحابہ کرام کو چوکوں اور چوراہوں پر گالیاں دینے والے وہاں پہ کافی ایک بہتاط اور کثرت پائی جاتی ہے یہ یاد رکھیں جب تک عام لوگوں کو اللہ کی کتاب یہ نہیں پڑھائی جائے گی یہ فتنے اسی طرح روز بروز یہ بڑھتے جائیں گے اور عام لوگ اس کی لپیٹ میں یہ آتے رہیں گے تو بات لفظ شیعہ پر ہو رہی تھی تو شیعہ لفظ یہ قرآن مجید میں اگر تمام جگہوں کو دیکھا جائے تو تین لغوی معنوں میں یہ استعمال ہوا ہے اور تقریباً یہ سارے معنی ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں یعنی اگر بندہ اسے دو بنانا چاہے تو دو بھی بنتے ہیں اور ایک معنی کی طرف سارے رجوع کرتے ہیں لیکن چلے آسانی کے لیے تین لغوی مانے ایک مانا بمانے گروہ جماعت کے فرقہ فرقہ سورہ قصص میں کہ یہ لفظ آپ لوگوں نے دو جگہ پڑھا ہے ابھی میں نے ذکر بھی کیا فرعون کے متعلق و جلا اہ فرعون نے مصر کے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کیا تھا گروہ گروہ بنایا تھا تو وہاں پہ گروہ گروہ جماعت اور جب حضرت موسا کا واقعہ شروع ہوتا ہے سورہ قصص میں تو انہوں نے دو لوگوں کو دوپہر کے وقت آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا تو قرآن نے وہاں پہ کہا تھا ہا من شی ہی وہ ہا ادوے یہ ایک شخص اس کے گروہ میں سے تھا اس کی جماعت میں سے تھا یعنی بنی اسرائیلی تھا اور یہ دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا یعنی قبتی تھا سورہ مریم آیت نمبر 69 میں بھی اسی معنی میں آتا ہے قیامت کے دن سمن ضیا من کل نیشی آتن بروز قیامت ہر گروہ میں سے ہم نکال لیں گے یہاں سورہ صافات کی عیسایت میں شی آتیل ابراہیم یہاں پہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم اسی نوح کی جماعت میں سے تھے کیونکہ تمام علیہ السلام یہ ایک ہی جماعت سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کے اصول ایک ہیں توحید رد شرک آخرت رسالت لیکن یہاں پہ اس مقام میں سورہ صافات میں دوسرا لغوی معنی بھی مراد ہے یعنی بمانے تابیدار کے حضرت نوح علیہ السلام اسی لیے علماء یہاں پہ مفسرین تابیداری کے معنی بھی کرتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام یہ دین پر ڈٹنے میں اور ابراہیم علیہ السلام دین پر ڈٹنے میں اور حضرت نوح کے نقش قدم پر چلنے میں ان کے دین پر تھے یعنی جیسے حضرت نوح دین پر ڈٹے تھے تو اسی نقش قدم پر ابراہیم بھی ان کے دین پر اور ان کے طریقے پر چلنے والے تھے یعنی ان کے تابے دار تھے تیسرا لغوی معنی ایک جیسے طریقے والا ہونا ایک جیسے نظریات والا ہونا شیعہ اس گروہ کو کہتے ہیں کہ جو ایک جیسا طریقہ ان کا ہو ایک جیسا نظریہ ان کا ہو ہم نوا ہم مشرب جیسے سورہ قمر آیت نمبر 51 میں آ جائے گا وَلَقَدْ اہلک نہ اشیا آکم فہل ہم <مُدَّكِر> نے تم جیسے لوگوں کو ہلاک کیا ہے یعنی تمہاری مشابه قوموں کو ان کے بھی یہی عقیدے تھے یہی پیغمبروں کی مخالفت انہیں میں نے ہلاک کیا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرو یہ تو شیعہ لفظ کی وہ لغوی تعریف تھی شیعہ کی اگر ہم مثلاً اس گروہ کی تعریف کریں تو جو اہل سنت وال جماعت یعنی سنی لوگوں کی کتابوں میں سنی علماء مختلف علماء انہوں نے شیعہ کی تعریف یہ کی ہے کہ شیعہ مذہب سے تعلق رکھنے والا یہ ہر وہ شخص ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے اور یہ لوگ انہیں حضرت علی کو جو تین خلفاء ہیں خلفۂ ثلاثہ یعنی ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم پر فضیلت دیتے ہیں بلکہ بعض شیعہ اور خصوصا دور حاضر کے جو شیعہ ہیں تو یہ ان خلفاء کی خلافت کو باطل قرار دیتے ہیں بلکہ انہیں غاسب کہتے ہیں غاسب کہ انہوں نے بزور یہ خلافت چھینی ہے عام طور پہ علماء یہی تعریف کرتے ہیں لیکن کہ اگر بات یہاں تک ہوتی اور یہ تعریف یہاں تک ہوتی تو تب تو حکم لگانے میں کوئی پیچیدگی ہوتی اور اشتبا ہوتا کہ ان پر کیا حکم لگایا جائے لیکن یہ اگر شیعہ مذہب کو ان کی اصل کتابوں یہ اصل کتابیں میں تھوڑی دیر بعد نقل کرتا ہوں کہ اگر شیعہ مذہب کو ان کی اصل کتابوں اسی طرح یہ جو تیرہ سو سال تاریخ ہے اور بالخصوص آج کے دور میں جو شیعہ ہیں جو عام طور پہ روافظ ہیں ان کی تقریروں اور تحریروں کی روشنی میں اگر شیعہ کو دیکھا جائے تو شیعیت کا ایسا چہرہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ جس کا اسلام کے ساتھ دور دور کا تعلق نظر نہیں آتا بلکہ اسلام سے شریح متصادم ایک پیرل دین جو ہے وہ نظر آتا ہے شیعہ مذہب کی جو اصل کتابیں ہیں وہ کیا ہیں جیسے ہمارے ہاں قرآن کے بعد صحائے سطہ اور کتب سطح ہیں بخاری مسلم ترمیزی ابوداؤد وغیرہ اسی طرح شیعوں کے ہاں قرآن کے بعد ہماری سہائے سطح کے مقابلے میں ان کے ہاں اصول اربعہ ہیں سر فہرس ان میں اصول کافی ہے جو جعفر کلینی کی ہے یہ المتوفا تین ہجری دو کتابیں ان کی ہیں جو ایک شخص نے لکھی ہیں ملا مل یہ ضرور الفقی اور تہذیب الحکام نہیں مل یہ ضرور الفقی یہ ابن بابوے کی ہے ابن بابوے قمی تین سو اکیاسی ہجری میں صدوق کے نام سے بھی مشہور ہیں اور دو اور کتابیں ہیں کہ جو ابو جعفر توسی نے لکھی ہیں یہ ایک ہے تہذیب الحکام اور دوسری ہے التفسار فی مختلف من الاخبار ابو جعفر توسی چار سو ساٹھ ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے یہ چار کتابیں ان کی ہیں مثلاً اگر میں ان کی جو ہمارے ہاں بخاری کا مرتبہ اور مقام ہے یہاں پر ابھی موقع نہیں ہے کہ میں اس کتاب سے حوالہ جات پیش کروں میں اگر صرف دو حوالے دوں کہ ابو جعفر کلینی کی اصول کافی میں تو وہ لکھتا ہے اس میں ولایت علی مکتو فی جميع صحف الانبیاء ولی ابا ص رس بنبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و وسیط علی علیہ السلام کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اور ولایت کا ذکر یہ تمام گزشتہ صحیفوں اور آسمانی کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے مکتوبۃ فی جمیع صحف المبیا اور اللہ نے دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس میں اللہ نے اس پیغمبر کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی بتلایا ہے اور حضرت علی کی وسیعت کا بھی بتلایا ہے خود آپ سوچیں کہ شیوں کے ہاں حضرت علی کا مقام یہ یاد رکھیں حضرت علی کے بارے میں دنیا میں یہ تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ہیں نواسب ناصبی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہ انہیں کافر کہتے ہیں اور حضرت علی کو برا بلا کہتے ہیں خوارج بھی تھے اس میں تو ایک وہ لوگ ہیں جیسے عبد الرحمان ابن ملجم وہ کمبخت جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا ہے اور انہوں نے حضرت علی کے قتل کو جائز سمجھا تھا دوسرا گروہ ہے روافس کا کہ جو حضرت علی کی الوحیت تک کے قائل ہیں انہیں اپنی حاجتوں میں پکارنے تک کے قائل ہیں اور ایک ہے معتدل گروہ اہل سنت وال جماعت کا کہ جو انہیں صحابی رسول سمجھتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا داماد سمجھتا ہے اہل بیت میں سے سمجھتا ہے اور ان کے بارے میں ایک معتدل رائے رکھتا ہے جیسے ہم الحمد لیکن شیوں کی جو بنیادی کتاب ہے ابو جعفر کلینی کی اصول کافی میں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی ولایت اور ان کی امامت کا ذکر یہ ہر پیغمبر دنیا میں اللہ نے انہیں یہ وہی دی ہے اور تمام آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر یہ پایا جاتا ہے اسی طرح ان کی کتابوں میں ہے ان اللہ تبارک و تعلیم تمام پیغمبروں سے اللہ نے حضرت علی کی ولایت اور ان کی امامت پر وعدہ لیا ہے میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ یہ وعدہ اللہ نے آخری پیغمبر کے بارے میں لیا ہے آپ نے جگہ جگہ پڑھا کہ تمام پیغمبر وہ توحید پر متفق ہیں اور رد شرک پر متفق ہیں لیکن ان کے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالان ہو ان کا کیا مقام اور کہاں تک انہیں پہنچایا ہے یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالان ہو صرف ان کی ولایت اور وسیع نہیں مانتے بلکہ ان کی الوحیت تک کے قائل ہیں اسی لیے یا علی مدد کہہ کر انہیں پکارتے ہیں اور صرف انہیں نہیں بلکہ ان کی جمی اولاد کو بھی حتیٰ کے بعد میں تمام آنے والوں کو یعنی ان کے جو ائمہ ہیں انہیں نہ صرف اپنی حاجتوں میں پکارتے ہیں بلکہ پیغمبروں کی طرح ان کی عصمت کے قائل ہیں انہیں حلال اور حرام کا اختیار دینے کا ان کا عقیدہ ہے صحابہ کرام پر تبرہ کرنا لان تان کرنا یہ بالکل عین دین اور ایمان سمجھتے ہیں کہ آج اس فرقے کی جو اکثریت ہے وہ غالی شیعہ ہیں غالی اسی لیے میں نے کہا جو میں نے شروع میں تعریف کی کہ اگر یہ شیعہ ہوتے تو چلے پھر کوئی بات تھی اور پھر کوئی پیچیدگی ہوتی لیکن آج انہوں نے شیعت میں غلو کے حد تک یہ پہنچ گئے ہیں اسی لیے عام طور پہ انہیں روافظ زیادہ تر جو گروہ ہے روافظ کیونکہ ان میں بعض گروہ جیسے زیدیہ وغیرہ جیسے یمن میں ان کی اکثریت پائی جاتی ہے یہاں پر اسی طرح ایران میں اور یہ لوگ تو یہ وہ غالی شیعہ روافظ جنہیں عام طور پہ امامیہ بھی کہا جاتا ہے اس عشری جعفری یہ یہی شیعہ ہیں یہ آپ لوگوں نے ویسے تو ہم نے جگہ جگہ ان تیئیس پاروں میں یہ سورہ صافات ہم پڑھ رہے ہیں جگہ جگہ ہم عصمت امبیا کے پیغمبر معصوم ہیں اور صحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور مرتبے پر ہم جگہ جگہ گفتگو کر چکے ہیں اور فقاہ اور محدثین ان کی صفائی بھی کہ جنہیں عام طور پہ بدنام کیا گیا ہے وہ بھی ہم جگہ جگہ وہ کرتے ہیں لیکن آج کل جس طرح سوشل میڈیا پہ زور و شور سے صحاب کرام پر یہ لان تان شروع ہے اور انہیں گالیاں بکی جاتی ہیں تو یاد رکھیں ان لوگوں کی دفاع کرنا صحابہ کی دفاع کرنا یہ ہم پر واجب اور ضروری ہے وجہ کیا ہے کیونکہ جس طرح دین کی حفاظت یہ ہم سب پر لازم ہے اسی طرح اس دین کی جو سند ہے یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے ہم نے اللہ کے رسول سے تو نہ قرآن سنا ہے اور نہ حدیث سنی ہے یہ ہمارے دین کی سند ہے اور سند کی حفاظت بھی ہم پر لازمی اور ضروری ہے انشاءاللہ اللہ قرآن کے آخر تک یہ گفتگو یہ جاری رہے گی لیکن میں نے بالخصوص اس موضوع کے لیے جو تین صورتوں کا انتخاب کیا ہے وہ تین صورتیں سورہ محمد سورہ فتح اور سورہ حجرات انشاءاللہ اللہ ان تین صورتوں میں میں صحابہ کرام کے دفاع میں جو تفصیلی گفتگو ہے انشاءاللہ یہ اس صورت میں میں کروں ان تین صورتوں میں میں کروں گا وہ ان منشی عطیل ابراہیم اور بے شک اسنو علیہ السلام کے گروہ میں اور اسنو علیہ السلام کے تابے داروں میں لبراہیم ابراہیم علیہ السلام ہے اس جا ارب بہ بیکل سلیم جب وہ آئے اپنے رب کے پاس بےقل بن سلیم بے دل کے ساتھ اس قال علی ابھی ہی اور وہ کلب سلیم اس کی علامت اور اس کی نشانی کیا تھی کہ قوم سے اور اپنے باپ سے حق بیان کرنا جب کہا اس نے اپنے باپ سے وقومی اور اپنی قوم سے مادہ تعبدون کے کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم اور جگہ جگہ یہ آپ لوگوں نے پڑھا سورہ انعام آیت نمبر چوہتر میں بھی گزرا تھا سورہ انبیاء آیت نمبر باون میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا اور سورہ شعرا آیت نمبر ستر میں بھی یہ واقعہ یہ گزرا تھا تم لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہو یہ ایف کن آل دون اللہ تریدون یا آیا اس ان جھوٹے خداؤں کی جھوٹے مددگاروں کی دون اللہ اللہ کے بغیر تریدون تم ارادہ کرتے ہو یعنی یہ جھوٹے خدا تمہارے یا اللہ کے بغیر تم ان سے اپنی حاجتیں یہ مانگتے ہو فما ژن نکم بے العالمین اس جملے کے دو معنی ہیں فماد رب العالمین بس تمہارا کیا خیال ہے جہانوں کے پروردگار کے بارے میں دو مطلب ہیں اس جملے کے ایک معنی یعنی جب تم اللہ کے بغیر ان کو اپنی حاجتوں میں یہ پکارتے ہو تو پھر رب العالمین وہ کس کام کا ہے یعنی ان سے تم لوگ اپنی حاجتیں وہ مانگتے ہو اور اسے نفع اور نقصان کا ذمہ دار سمجھتے ہو تو رب العالمین اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ بس وہ کائنات کو پیدا کر کے وہ ایک جانب کو وہ آرام فرما رہے ہیں ایک معنی یہ ہے فما زن نقمب رب العالمین بس انہیں ذمہ داریاں سونپ دی ہیں اور اللہ وہ مزے سے صرف انہیں دیکھ رہے ہیں کیا یہ مطلب ہے پما غمب رب العالمین ایک معنی یہ اور یا دوسرا معنی اس میں تخویف ہے بس تمہارا کیا خیال ہے جہانوں کے پروردگار کے بارے میں یعنی مطلب یہ کہ جب تم لوگ یہ شرک کر رہے ہو تو تمہارا کیا خیال ہے پروردگار کے بارے میں کہ جب کل کو تم اس سے ان سے ملو گے تو وہ تمہارے ساتھ کیا کریں گے پما ذن نب رب کیا تمہیں شرک پر وہ کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا فند اور اندرتن فن نجوم فند اور اندرتن تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ند کی دیکھنا فن نجوم ستاروں میں یا تو جیسے سورہ انعام میں گزرا تھا کیونکہ یہ دونوں طرح کے شرک میں مبتلا تھے مشرقین بال بھی تھے اور مشرقین بالعباد الصالحین بھی تھے اسی لیے ابراہیم ان پر یہ دونوں طرح کی تردید کر رہا ہے تو فنظر نظرتن اند رتن تو ابراہیم نے دیکھا ایک نظر فن نجوم ستاروں میں یعنی انہوں نے بظاہر یہ خیال کیا اور ابراہیم نے وہاں پہ استدلال پیش کیا تھا سور انعام میں کہ احادا ربی یہ میرا رب ہے وہاں پہ وہ تردید ان کی اس حوالے سے تھے فلما افل قال اللہ احب اور یہاں پہ دوسرا معنی فند اور اندر فن تو پس ابراہیم نے دیکھا ایک نظر فن نجوم ستاروں میں تو انہوں نے گویا کہ یہ خیال کیا کہ ابراہیم یہ بھی ہمارے جو آلیہ ہیں بظاہر ان کی طرف دیکھ رہا ہے فقال انی سکیم تو ابراہیم نے کہا کہ بے شک میں بیمار ہوں یعنی انہوں نے یہ خیال کیا کیونکہ وہ اسی تاروں میں وہ عقیدہ رکھتے تھے اور وہ یہی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ابراہیم جو کہہ رہے ہیں کہ میری طبیعت جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اس کی حقیقت کو وہ یہ سمجھ نہ سکے اور انہوں نے یہ کہا کہ ابراہیم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے ستاروں میں دیکھ لیا ہے اور میری طبیعت جو ہے وہ ناساز ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف بطور توریہ کہ ان کا مطلب ایک تھا اور وہ کچھ اور سمجھے ابراہیم کا مطلب یہ تھا کہ فکال انی سکیم بے شک میں بیمار ہوں یعنی تم لوگوں کے اس شرک کی وجہ سے میری طبیعت جو ہے یہ بھوجل ہے انہوں نے ظاہری بیماری لی جب کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے شرک کی وجہ سے ابراہیم یہ بیمار ہیں سقیم القلب ہیں فقال انی سقیم اسی لیے وہ جو حدیث میں آتا ہے لم لمب ابراہیم و الاثلا قذبات امام بخاری نے وہاں پہ خود معنی کیا ہے کہ اس سے مراد توریا ہے. ہے اور بمانے تاریز کے ابراہیم نے ہمیشہ صحیح اور صاف بات کی ہے ہمیشہ تین موقعوں پر ابراہیم نے توریا اور تاریخ سے کام لیا ہے یعنی ان کا مطلب ایک تھا اور مخاطب نے اس سے دوسرا مطلب لیا ہے جیسے یہاں پہ ایک چیز وہ یہ تھی دوسری جب انہوں نے بت توڑے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے تو ابراہیم نے کہا آنت فعلتا یا ابراہیم ابراہیم نے کہا بلفا الحو بلفا الحو کبھی رحم سوربیا میں گزرا تھا اور تیسرا ابراہیم جب مصر سے گزر رہے تھے اور فرعون نے کہا تھا اس زمانے کے کہ یہ کون ہے ابراہیم نے کہا ہاد ہی اختی اور خود حدیث میں اللہ کے رسول نے خود اس کی وضاحت کی ہے کہ ابراہیم کا مطلب یہ تھا کہ یہ میری مثل ہے یعنی جیسے میں مومن ہوں اسی طرح یہ بھی مومنہ ہے فنظر اور اندرتن فن یا ایک معنی نظر یہاں بمانے سوچ اور بچار کے ہے فند اور اندرتن تو ابراہیم نے سوچا ندرتن سوچنا فن نجوم ستاروں میں اور یا نجوم قط من الکلام کو بھی کہتے ہیں یعنی کلام کا ایک حصہ تو معنی یہ بھی ہے فندرتن تو ابراہیم نے تھوڑی دو تھوڑی دیر یہ سوچا اور سوچ بچار کی نظرتن سوچ بچار کرنا فن نجوم ان کی باتوں میں فقال انی سکیم تو انہوں نے کہا ان سکیم بے شک میں بیمار ہوں جیسے ہجرت کے موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لوگ ایک شخص نے راستے میں پہچانا تو ابو بکر صدیق سے کہا کہ تمہارے ساتھ یہ شخص کون ہے اس اللہ کے رسول کو نہیں جانتا تھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے تو ابو بکر صدیق نے توریا سے کام لیا رجولن یہ دین یہ وہ شخص ہے کہ جو مجھے راہ دکھا رہا ہے تو بظاہر اس شخص نے یہ مطلب لیا کہ شاید کوئی راہ دکھانے والا ہو اور ابو بکر کو راستہ بتلا رہا ہو لیکن ابو بکر کی مراد اور تھی کہ یہ میرے ساتھ وہ شخص ہے کہ جس کے نقش قدم پہ میں چل رہا ہوں اور میں اسی کے راستے پہ جا رہا ہوں فقال انی سقیم تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک میں بیمار ہوں ابن کثیر نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ لئی صحادہ من بابل القذب یہ جھوٹ کے باپ سے نہیں ہے بلکہ وہ ان نما ہو من المعاری فل <الْقَلَام> یہ تعریض ہے توریہ ہے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی مجموع فتح اٹھائیسویں جلد میں اس پر اچھی گفتگو کی ہے کہ اصل میں لن الکلام یا نیبی المتکلم معن متکلم کی مراد ایک معنی ہے اور جو مخاطب ہے وہ اس سے دوسرا معنی جو ہے وہ مراد لے رہا ہے اور یہ توریہ کلام میں یہ جائز ہے فکال انی سقیم تو ابراہیم نے کہا کہ بے شک میں بیمار ہوں فتول تو وہ لوگ مڑے آنہو اس ابراہیم علیہ السلام سے مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے وہ چل پڑے کسی میلے وغیرہ میں وہ جا رہے تھے فراغ الاحتم یہاں پہ یہ لفظ فراغا دو مرتبہ آیا ہے <coughs> پہلی مرتبہ فراغا یعنی آنے کے بالکل پشتوں میں بھی ہم یہ لفظ اسی معنی میں شاید عربی سے آیا ہو ہم کہتے ہیں کہ راغ فراغا تو پس آئے ابراہیم علیہ السلام الحتم ان کے حاجت رواؤں کی طرف فکا لوگ تو چلے گئے ابراہیم کو انہوں نے اکیلا چھوڑا تو وہ آئے ان کے جھوٹے خداؤں کی طرف فقالا تو ابراہیم نے کہا الا تاکلون کہ یہ آیا تم کیوں نہیں کھاتے اور یہ کلام ابراہیم کا یہ ان کا بطور استحضا کے تھا مخاطب کے ساتھ کلام کرنا یہ البرہان میں زرکشی لکھتا ہے کہ قرآن مجید میں صرف قرآن میں خطاب یہ کم از کم چالیس طریقوں پر آتا ہے الگ الگ انداز ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ خطاب اور صرف وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں یہ جو مردوں سے خطاب کیا جاتا ہے یہ اب اس جاہل کو کون سمجھائے کہ خطاب قرآن مجید میں صرف حالانکہ صرف قرآن میں عربی زبان نہیں حدیث نہیں صرف قرآن میں ختاب یہ چالیس طریقوں سے آتا ہے الخطاب فل قرآنی زرکشی لکھتے ہیں البرحان میں ابراہیم کا یہ طرز کلام یہ بطور استحزا کے تھا اور یہ بت کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جن میں نہ کھانے کی طاقت ہے اور نہ بولنے کی ان میں سکت ہے مردوں کے ساتھ جو کلام کیا جاتا ہے تمہیں پتا ہے کہ خطاب یہ کتنے طریقوں سے ہوتا ہے وہاں پہ کلام دعا ہے ان کے لیے بطور دعا کے ہے حضرت عمر بخاری کی روایت میں کئی جگہ یہ روایت آتی ہے حضرت عمر نے حضرت حسمت سے خطاب کیا ہے اللہ ان عالم ون لا حجر لاتذا تنفع مجھے پتا ہے کہ تو ایک پتھر ہے نہ کسی سے نقصان دور کر سکتا ہے اور نہ کسی کو فائدہ دے سکتا ہے حضرت عمر نے یہ کلام کیوں کیا تھا وجہ یہ کہ عرب تھوڑا زمانہ گزرا تھا کہ وہ بت پرستی سے اسلام کی طرف آئے تھے حضرت عمر نے لوگوں کو سنانے کے لیے بظاہر وہ حضر اسود سے کلام کر رہے ہیں لیکن سنانا آس پاس کے لوگوں کو تھا کہ تم لوگوں نے زمانے جاہلیت میں جو بت پرستوں بت, بتوں کی عبادت کی ہے اور پتھروں کی عبادت کی ہے یہ جو حجر اسود کی اسے ہم چومتے ہیں اس کا استلام کرتے ہیں تو یہ ہم بطور عبادت نہیں کر رہے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اسلام میں پتھروں کی عبادت نہیں ہے تو چومتا کیوں ہوں را تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماقبل تو میں نے اللہ کے رسول کو اسے چمتے ہوئے دیکھا ہے اسی لیے میں تمہیں چوم رہا ہوں استلام کر رہا ہوں تو یہ کلام کے مختلف طریقے اور انداز ہیں یہاں پہ ابراہیم کا کلام یہ بطور استحزا کے ہے فراغ الام تو ابراہیم آئے ان کے جھوٹے خداؤں کی طرف اور کہا کہ تم کیوں نہیں کھاتے ما لکم لا تنطقون کیا ہوا ہے تمہیں لا تنتقون کہ تم بات نہیں کر رہے باتیں نہیں کر رہے فراغ علیہم ضربا بالیمین تو ابراہیم علیہ السلام اب یہاں پہ راغ یہ شروع ہونا تو ابراہیم علیہ السلام شروع ہوئے ان پر ضربا بالیمین مارتے ہوئے بالیمین جیسے اس, اس سے پہلے ہم نے نقم کن تم تا وہاں پہ کئی معانی کیے تھے تو یہاں پہ بھی کئی معنی ہیں تو شروع ہوئے ابراہیم علیہ السلام ان پر غربن مارتے ہوئے دائیں ہاتھ سے عام طور پہ دائیں ہاتھ میں قوت بنسبت بائیں ہاتھ کے وہ زیادہ ہوتی ہے یہ اغلبیت کے اعتبار سے یعنی مطلب یہ کہ کوئی ایسے ادھر ادھر کی وار نہیں کر رہے تھے بلکہ دائیں ہاتھ سے اسی لیے بل دوسرا مانا پوری قوت کے ساتھ یمین قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ اور یا ضربا بالیمین مارتے ہوئے بالیمین اس قسم کو پورا کرتے ہوئے جیسے سورے انبیاء آیت نمبر ستاون میں گزرا تھا قسم کھائی تھی و طلح علاقی دن اسدرین چلے اتنا کافی ہے فلن ام المجیب اور تحقیق فریاد کی تھی ہم سے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ہلاکت کی تو ہم نے ان کی دعا قبول کی فلن ام تو کیا اچھا ہم قبول کرنے والے ہیں اور ہم نے نجات دی اور ان کے تابے داروں کو بڑی مصیبت سے اور ہم نے بنایا ان کی اولاد کو انہی کو باقی رہنے والے دنیا میں زمین میں اور ہم نے چھوڑا ان پرفل آخری بات کے لوگوں میں ذکر خیر کہ وہ انہیں اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں یا سلام نوح فی العالمین وہ بات یہ ہے کہ سلامتی ہو اللہ کی نوح پر پرف العالمین جہانوں میں بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو بے شک یہ نوح علیہ السلام یہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے اور پھر ہم نے غرق کیا الآخرین دوسروں کو یعنی ان کی قوم کو وہ ان منشی عطیل ابراہیم اور بے شک اسنو علیہ السلام کے گروہ میں سے ان کے تابے میں سے ابراہیم بھی تھے اس جا عرب بہو بےقل سلیم جب وہ آئے اپنے رب کے پاس بےقل بن سلیم بے عیب دل کے ساتھ سلامت دل کے ساتھ جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم عیف کن آلحتن کہ آیا ان جھوٹے خداؤں کی مددگاروں کی اللہ کے بغیر تو ریدون تم چاہتے ہو کہ انہیں اللہ بناؤ پما برب کمبے تو تمہارا کیا خیال ہے جہانوں کے پروردگار کے بارے میں کہ پھر وہ وہ کیا کرے گا جب تم لوگوں نے تمام ذمہ داریاں انہیں سونپ دی ہیں تو وہ آخر کس کام کا اور یا تمہارے شرک پر وہ تمہیں کیا سزا دے گا تمہارا خیال کیا خیال ہے اس کے بارے میں فند تو ابراہیم نے دیکھا ایک نظر فن نجوم ستاروں میں یعنی انہیں صرف یہ خیال دلانے کے لیے کہ یہ لوگ یہاں سے چل پڑے اور ابراہیم نے کہا فقال انی سکیب اور یہ کلام توریہ کے طور پہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بے شک میں بیمار ہوں یا ابراہیم نے غور کیا نظرتن غور کرنا فن نجوم ستاروں میں تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ ابراہیم نے ستاروں میں دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیا کہ میں بیمار ہوں انہوں نے یہ دیکھا فقال انی سقیم اور یا ابراہیم نے غور کیا ند غور کرنا پھر نجوم ان کے کلام میں فقال تو کہا انی سقیم بے شک میں بیمار ہوں فتول ہوں مدبرین تو پس وہ مڑے ابراہیم سے مدبرین پیٹ پھیرتے ہوئے تو آئے ابراہیم علیہ السلام ان کے جھوٹے آلیہ کی طرف فقال تو کہا اللہ تاکلون تم کیوں نہیں کھاتے کیا ہوا ہے تمہیں لا تنتقون کہ تم نہیں بولتے تو شروع ہوئے ابراہیم علیہ السلام ان پر ضرباً بالیمین مارتے ہوئے انہیں دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے انہیں پوری قوت سے اور مارتے ہوئے یہ قسم کو پورا کرتے ہوئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین